سورت الفرقان فرقان کے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرقان فرق سے نکلا حق اور باطل میں فرق کرنے والا یا فرق کرنے والی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ قرآن وہ پیاری کتاب ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے سورف فرقان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پچیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر بیالیس ہے فورٹی ٹو یہ سورت مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور آپ جانتے ہیں جن صورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے لوگوں کے دلوں میں بتوں کی نفرت کو ڈالنا یہ ضروری تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بن گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ شریعت کی پابندی کریں گناہوں سے بچیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تو مدنی صورتوں میں ان چیزوں پر اور شرعی احکام پر زیادہ زور دیا گیا صورف قوان اس میں 77 سیونٹی سیون آیات ہیں اور چھ رقو ہیں بسم اللہ, اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا تباہ و بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا اللہ اب ہی اپنے بندے خاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لی یقون تاکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں آپ ساری کائنات کے لیے ڈر سنانے والے ہیں گناہ گاروں کو ڈرانے والے ہیں اور نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں اللہی لہو ملک سماوات وہ اللہ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے ولم یت تخیب دن اس کی اولاد نہیں ہے اس نے اولاد نہیں رکھی وہ اولاد سے پاک ہے ولم یقو شریک ان فلم کی اور بادشاہت میں اس کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ شرک سے پاک ہے وہ خلق کل اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ قدر پھر اس کی تقدیر کو مقرر کیا انسان کا رسک انسان کی سانس کون کہاں مرے گا کس دن مرے گا کتنے سانس لے گا سب کچھ لکھ دیا گیا تخوم اندونی ہی علی یہ مشرقین مکہ رہتی دنیا تک بت پرستی کرنے والوں کی مذمت ہے چاہے وہ انڈیا کے ہندو ہوں چاہے اس وقت کے مکے کے کافر ہوں مشرق ہوں وہ تخوم ان دونوں ہی ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اور جھوٹے معبود بنا لیے لا یقل کون یہ جھوٹے معبود کسی چیز کو نہیں بنا سکتے وہ یقل بلکہ یہ پتھر کے بے جان بت ہیں جنہیں بنایا گیا ہے خود انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ولا یہ پتھر کے بے جان لیے بھی نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں جب وہ اپنا نفع نہیں کر سکتے تو دوسرے کا کیا فائدہ کریں گے وہ تو بے جان پتھر ہیں ولا یم لکو نہ مؤتوں حیاتوں وہ نہ تو موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں نہ دوبارہ اٹھانے پر مالک ہیں یہ تو بے جان پتھر ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے یہ سمجھانے کے لیے ہے انسان اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو بہت زیادہ اختیارات بھی رکھتا ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حقیقی اختیار اور طاقت تو صرف اللہ تعالی کی ہے جس کو جو طاقت ملی وہ بزن اللہ ہے لیکن یہاں مشرقین یہ مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بہت طاقتور شخص ہو اس کی بھی پوجا نہیں کر سکتے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا تو تم تو کیسے نادان ہو کہ بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو قول کا فرو اور کافروں نے کہا انحادا اللہ عفق نفط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا نوہ ظالب قرآن کے متعلق یہ کہنے لگے قومن آخرا اور اس قرآن بنانے پر ان کی کسی دوسری قوم نے مدد کی ہے فقد یہ کافر ظلم کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے آئے وہ اور وہ بولے اصر اولینا یہ تو پرانے لوگوں کے قصے سے کہانیاں ہیں قرآن کو یہ پرانے سے کہتے ہیں اقتطبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس قرآن کو لکھ لیا فہیہ تم لا علیہ بک رتم وسیلا پھر یہ لکھا ہوا قرآن ان پر صبح و شام پڑھا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ خود لکھ لیا اسے یاد کر لیا اب لوگوں کو بار بار پڑھ کے سناتے رہتے ہیں نظال قل اے محبوب آفرمائیے فرمائیے لہو اس قرآن کو ذات نے نازل کیا اللذی یعلم السر یا سماواتی ولدی جو آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے ان نہو کا الرحیم بے شک بگی بخشنے والا مہربان ہے وقالو اور وہ کافر بولے مالی ہاضر رسولی کافر کہنے لگے اس رسول کا معاملہ عجیب و غریب ہے یا کل وہ کھانا کھاتے ہیں وہ یمشی فل اشواخ اور بازاروں میں چلتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں انہوں نے کاروبار کرنے کو اور کھانا کھانے کو دیکھ کر رسول کو اپنے جیسا سمجھا اور یہ خیال کیا کہ جب ہم پر وہی نہیں آتی ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل سکتا ہے کافر ہمیشہ نبی کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے گمراہ تو تھے ہی مزید گمراہ ہو گئے لاؤ لا ان ملک ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا وہ آتا اور ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا تو وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا اوی القل کنزن یا ان کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا او تک جنت ان یہ ان کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا یا کل امن جس باغ سے وہ کھاتے مراد یہ ہے کہ یہ اگر نبی بننا ہی تھا تو کوئی ہماری قوم کا سردار مالدار کروڑ پتی نبی بنتا آپ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان تمام آیتوں کا خلاصہ مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ حضور کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر حضور کی شان اور آپ کے مقام کو نہ سمجھ سکے ارے دنیا کی بادشاہ کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے آپ پر اللہ کا کرم ہے وکان فضل اللہ علیہ کا عویمہ اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے ساری دنیا متعاون قلیل دنیا تو بہت تھوڑی ہے حضور یہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے حضور کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے ان پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے مگر وہ ان باتوں کو کافر نہ سمجھ سکے وہ قال غالم او اور غالم بولے ان تب ن اللہ رجولم تم تو ایک ایسے مرد کی باتیں مانتے ہو کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہے دیکھو رب لکل اے محبو آپ کے لیے یہ کافر کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں پس یہ کافر گمراہ ہو گئے فلا یس کا سبیلا ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب وہ راستہ کبھی نہیں پا سکیں گے یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ گئی وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے ایک مرتبہ محمد کے ساتھ درود و سلام پڑی اللہ صلی علم سید مولانا